و اما بعد سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ اس بیان کا موضوع ہے فریقین کی تازہ جہالتوں کی رہی آپ کو معلوم ہے ہم نے فریقین کے مناظرے پہ تبصرہ کیا تھا اس کے بعد ایک فریق نے اپنی پاک پاکدامنی اور اپنا علم صحیح ثابت کرنے کی امام تورے پشتی رضی اللہ تعالی عنہ ہو عقیدے میں جو کتاب ہے المعتمد فی المعتقد امام ابو عبداللہ فضل اللہ تور پشتی رضی اللہ تعالی شادی رضی اللہ تعالی کے دور کے تھے اس سے اس نے معصوم اور محفوظ میں فرق بتانے کے حوالہ پیش کیا صفا نمبر بہتر سے جو اصل فارسی چھپی ہوئی ہے اس نے عبارت پڑھی ولی محفوظ بادشاہ تس گناہ و فرق میاں محفوظ و معصوم آنست کے معصوم رائے کا گناہ نہ بول اما محفوظ رائے کعب گناہ ہوا در صبیل لدرت وہ لیکن ارا بداں گناہ استرار نہ ثم تم من نیب اس کا مطلب یہ ہے کہ محفوظ اور معصوم کا فرق یہ ہے کہ معصوم بالکل گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اور جو محفوظ ہوتا ہے وہ کلیل شاہجہاں آدر گنا کا مرتب ہوتا ہے لیکن گنا پر اشرار نہیں کرتا یہ اس نے حوالہ پیش کیا فریق سانی نے پنڈی کے ایک مشہور بیچارا ممبۂ جہالات ہے جس جن لوگوں نے محض اندھی کہانی عربی سیکھی ہو اور کتابوں سے علم حاصل کریں اس کو بولا جاتا ہے صحفی اور اسٹفی لاجوف لہری کا فیصلہ ہے کتابوں سے علم حاصل کرنے والا پختہ کار شیخ کے بغیر وہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا تو انہوں نے ایسے ہی کیا ہوا ہم نے تو بےحمد لاہ ہے پختہ کار شیخ سے عقیدہ سکھائے اور علم ان کی نظر پاک سے لیا وہ پنڈی وال نے اس پر گرفت کی لاہوری پر پنڈوال نے گرفت کہ یہ کذب اور جھوٹ اور دجل و فریب کر رہا ہے اس نے حوالہ جو پیش کیا ہے وہ کتاب میں نہیں کتاب کے حایشے میں کسی نے دیا ہے تو اس جاہل کو اتنا تمیز نہیں کہ کتاب اصل کتاب اور اس کے حاشے میں فرق پڑے یہ اس کی گرفت بالکل ٹھیک ہے پنڈیوال کی گرفت یہ ٹھیک ہے کتاب میں ایسے ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہاشیا کی لکیر لگی ہوئی ہے متن میں ایسی بات نہیں ہے علامہ فضل اللہ پورے پشتی نے ایسی بات نہیں لکھی یہ فرق نہیں لکھا یہ فرق حاشی میں کسی نے ڈالا یہ بےچارا لاہوری فریق جو ہے نا یہ ہے کہ ڈاکٹری سطح کا بن رہا یہ عالم نہیں ڈاکٹری سطح کے لوگ ناقص ہوتے ہیں بےچارے اس کو شوق تو اٹھتا ہے حیضان پیدا ہوتا ہے لوگوں کا راہبر بنوں اور اپنا پاک دامن ہونا اور اپنا علمی ہونا ثابت کروں لیکن وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اس نے گرفت کر لیا اس کا حق نہیں بنتا تھا اس کے پڑھنے والے جو ہیں نا ان کی میں سنتا رہتا ہوں اس کی بھی سنتا رہتا ہوں لیکن ان میں حقیقت ہے کم حق ہو عبارت سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے چاہے بغداد سے پڑھ کر آیا یا بغداد سے بھی آگے پڑھ کر آیا اعلیٰ حضرت امام اہل سندت فرماتے ہیں رود اللہ ہو عنہ فی عن اعلیٰ کے ترجمے کرنا آسان ہے علماء کے کلام کو سمجھنا بہت مشکل ہے تو اس نے جو غلطی کی اور فریق مخالف نے اس پر گرفت کی وہ بالکل ٹھیک اس چارے کا مبلغ علم دیکھو کہ یہ کتاب کے حاشی میں جامعلہ اور تمیز نہ کر سکا جبکہ یہی فرق ابھی میں آپ کو کتنی کتابوں میں دکھاؤں گا اور اللہ پاک کی توفیق سے میں پوری دنیا میں جتنے فرق آپ بیان کروں گا معصوم اور محفوظ میں کسی نے سنے بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ پاک نے اتنی صلاحیت دی ہے ایک فرق تو میں نے خود اپنی طرف سے لکھا ہے باقی والوں باقی کتابوں سے اٹھائے وہ ابھی سناؤں اب میرے بھائی وہ جو ہے نا پنڈیوال اس کی طرف چلتے ہیں اب اس کا حال دیکھتے ہیں ادھر سے غلطی ہوئی اور اس نے اٹھا لیا فورا لیکن اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آئی کی مرضی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علمی لحاظ سے بھائی عالم ان کے اندر کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو پختہ کار عالم کہا جائے ان کو کہا جاتا ہے خامور کچرے کچھ سمجھ آ کچھ نہ آئی الٹی سیدھی باتیں کر کے فدو عوام کو فدو لگایا اور چال پہ لیا اب دیکھیں پنڈیوال کا حال اس نے یہ تو بتایا کہ یہ نیچے ہاشی ہے لیکن اب اس کو اتنا تمیز نہیں تھی یہ ہاشیا نیچے کس کے حوالے سے کہتا ہے کوئی مجہول بندہ ہے کوئی پتہ نہیں کس کا ہاشیہ یہ حالانکہ نیچے لکھا ہوا ہے مکتوبات بات منیری یہ حوالہ لکھا ہوا ہے اب اس بیچارے علمی مسکین کو یا منیری اور ان کے مکتوبات کا علمی نہیں تھا وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون مجھول سا بندہ ہے تو میں بتاتا ہوں یاہیا منیری اتنا بڑے بندے تھے کہ خود پورے پشتی کا حوالہ نہ دیا جائے ان کا حوالہ خود کافی ہے شیخ شرف الدین یا منیری رضی اللہ تعالی ان ہو آپ ہندوستان میں ہوئے اللہ اکبر ہاشمی خاندان کے تھے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں تھے مرید ہونے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو راستے میں علم ہوا کہ آپ فرما گئے تو آپ حضور خواجہ نجیب الدین فردوسی رضی اللہ تعالی ان ہو کے دستے بی ان کے مکتوبات جو نا وہ دو قسم کے بازار میں چھپے ہوئے ایک کا نام ہے مکتوبات ایک کا نام ہے مکتوبات بات دو سزی یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہے عبارت جو ہے نا جس کو پنڈیوال وال بیچارا قریشی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھول صاحب موشی ہے کوئی پتا نہیں کون اس مجھول کی جہالت پر تمبی کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں عبارت سناتا ہوں اس مجھول یہ مجھول پنڈی وال مجھول وہ موشی مجھول نہیں ہے وہ تو اتنا بڑے بلی ہے لیکن اس بچارے مجھول کی جہالت پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ مکتوبات صدی صفحاترانوے نیٹ پر یہ موجود ہے لکھا ہوا ہے یہ بھی سمجھ لو کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے ترجمہ پیش کر رہا ہوں معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ شاہج و نادر کبھی اس سے گناہ ہو جائے مگر اس گناہ پر اس کو اصرار نہ ہو اب یہ عبارت مکتوبات صدی کی شیخ شرف الدین یا منیری اللہ تعالی یہ اتنا بڑے بندے کہ ان کے مکتوبات کے حوالے مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں دیتے جو اس بےچارے مجھول کی نظر میں ایک نام ہارج ہے خیر عجیب بات دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے فرق یہ تو تقریباً ساتویں صدی بنتی ہے میں تو اس سے پہلے کے اتنے بڑے بزرگوں کے حوالے دکھاتا ہوں کہ وہ یہی فرق بیان فرما رہے ہیں تو پھر ہاشیا جو ہے خالی اس کو مجھول کہہ کر رد کرنا کتنی بڑی چہالت ہے کہ جب یہ چیز ان سے بھی یعنی شیخ شرف الدین جہجہ منیری سے بھی پہلے کے لوگوں کے پاس موجود ہے تمہارے اسلاف میں سے مثلاً حضور سیدنا شیخ ابو القاسم کش عنہ یہ, آپ کی کتاب شریف. تفسیر قشیری. یہ قول بزرگ ہیں یہ داتا لی حجویری کے استاد بہت عزت سے دادالی ان کے حوالے دیتے تھے تو ان سرکار نے تفسیر اپنی میں دوسری جلد صفحہ بائیس پر لکھا ہے والفرق بین المحفوظ ان المعصوم لا جو معصوم ہوتا بالکل گناہ نہیں کرتا محفوظ و قد تحسول لہو فن ندرت ذلات لہو اس لگتا مجھے ایسے ہے شیخ شرف الدین یح منیری نے جو فرق لکھا وہ انہیں سے حاصل کیا ہے وفاد شریف ہے چار سو پینسٹھ میں چار سو پینسٹھ میں ان کی وفاد شریف پانچویں صدی کے بندے ہیں تو فرمایا فرق محفوظ اور معصوم میں یہی ہے کہ معصوم گنا نہیں کرتا محفوظ سے کچھ گنا خطائیں ہوتی ہیں زلات بھی ہو جاتی ہیں لیکن قلیل شاہ ز ناد اسرار ہیں. اب بات صرف اس حاشیے کی نہ رہی یا منیری سرکار کی نہ رہی ان سے پہلے اتنے عظیم لوگ وہ یہی فرق لگتا ہے اچھا انہیں سرکار کی اور کتابیں رسالہ خشہ یا تصوف میں مشہور ہے دنیا میں اس پر شرح شیخ الاسلام زکری انصاری رضی اللہ کش رسالہ, رسالہ کے اندر فرق جو کچھ بیان فرمایا آپ نے اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو فرق ناچیر نے جمع کیے ڈاکٹر بچارے نے زور لگایا فرق ظاہر کرنے کے لیے تو پہنچا پورے پشتی کے ہاشیے پر اور تمیز نہ کر پایا مت نہ اور ہاشی اور فخر سے بغلیں چلانے لگ گیا کہ یہ دیکھو آ میں ایک نایاب چیز پر متلے ہوا ہوں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے یہ فرق اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کتنے فرقوں پر متلے ہوا دلے ہوں یہ چھ فرق میں نے بیان کیے ایک میری طرف سے باقی سے پہلا فرق عصمت قبل نبوت ہوتی ہے یعنی کیا مطلب نبی کو نبوت ملنے سے پہلے اس کا ہونا یہ ہوتا ہے اور بعد از نبوت بھی ہوتی ہے تو عصمت کا تعلق دونوں زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد اہل سنت کا مذہب ہی لیکن جو یہ عصمت حفظ حفظ جس کی وجہ سے اگلے کو محفوظ کہتے ہیں جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو محفوظ کہا جاتا تو اس کا یہ ہے کہ یہ از ولایت, ولایت سے پہلے وہ محفوظ نہیں ہوتا ولایت ملنے کے بعد ولی محفوظ ہوتا تو پہلا فرق ہو گیا نبوت سے پہلے نبوت کے بعد معصوم ہوگا نبی لیکن ولی ولایت ملنے سے پہلے معصوم نہیں ہوگا بات مرق آ رہا دوسرا فرق یہ تاج چھپکی رضی اللہ تعالی بتایا ہے یہ فرق دوسرا صوفیاء کے نزدیک اولیا کاملین صوفیاء کے نزدیک اور عصمت اللہ و اکبر یہ عجیب بات ہے یہ شیخ اکبر وغیرہ سے علم نقل فرمائی ہے خصوصا یہ کتاب پڑھی ہے فی بیان عصمت لمبیا شیخ بنانی اس میں فرمایا کہ کے نزدیکسمت جو نبیوں کی ہوتی ہے اور حفاظت جو ولیوں کی ہوتی ہے ان میں فرق نہیں ہے فرق نہیں ہے جو لفظ وقت علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں ادھر نبیوں کے لیے معصوم ولیوں کے لیے محکوم یہ فرمایا صرف انبیاء کے ساتھ ادب قائم رکھنے کے لیے تاکہ برابر کا لفظ نہ بولا جائے اور بے بھی نہ ہو جائے تیسرا فرق معصوم سے یہ اصل موٹا فرق ہے جو علماء کے پاس چلتا ہے وہ یہی معصوم سے گناہ ہونا نہ شرح میں ممتن ہوتا ہے محال ہوتا ہے شرح شرح کہتے نہیں ہو سکتا اور جو محفوظ ہوتا ہے اس سے گناہ کا واقع ہونا شران جائز ہوتا ہے شران ناجائز نہیں ہوتا یہ موٹا فرق ہے وہ قوے معصوم سے شران ممتن ناجائز شرع حکم لگاتی ہے کہ یہ اس سے نہیں ہو سکتا یہ ناجائز ہے اسے. یعنی ناممکن ہے لیکن جو محفوظ ہوتا ہے اس سے گنا بکوزم شرح جائز ہوتا ہے یہ عام موٹا فرق علماء کے پاس یہی چلتا ہے معصوم سے یہ وہ فرق ہے جو ابھی آپ کو شیخ القاسم کشہری سے دکھایا اور شیخ یاحیہ ملیری اور دیگر حضرات نے بھی یہ لکھا ہے کہ معصوم سے بالکل گنا واقعی ہوتا اور محفوظ سے کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایک چھوڑ گیا تھا وہ یہ مباح جو شرم جائز کام ہوتا مثلا اچھا کھانا کھا لینا شرم جائز جو معصوم ہوگا وہ اپنی خواہش نفسانی کے لیے نہیں کھا سکتا مباحق کام نہیں کر سکتا اپنی خواہش کے لیے وہ کرے گا بھی صحیح نہ تو شریعت بنانے کے لیے کرے گا نبی جائز کام بھی کریں تو تشریع مقصود ہوتی ہے اپنے نفس کو پالنا اس کی خواہش پوری کرنا مقصود نہیں ہوتا جبکہ محفوظوں سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ جائز کام اپنی گھر سے نفسانی کے لیے کرے یہ فرق و اکبر کے پاس ہے اور شیخ عبد الوہاب شاہ رضی اللہ تعالی نے الواقیت والاہر میں اس کو ذکر فرمایا اور توحفت السبیا میں ان کے حوالے سے مذکور موجود اب جو ناچیز نے فرق معلوم کیا تامل سے وہ ہے عصمت میں عصمت میں کبیرہ صغیرہ کا فرق ہوتا ہے جبکہ جب حفظ جب میں نہیں نبی یعنی نبی جو محفوظ ہوتے ہیں ان سے کبیرا بھی ہو سکتا ہے صغیرہ بھی بودے بودے بودے ہو سکتا ہے لیکن جو معصوم ہوتے ہیں نبی ان سے کبیرا نہیں ہو سکتا اور صغیرہ جو ہے وہ سہوند نسیا خطا ان فتحویل کے <》ترجمة> طور پر ہو سکتا ہے یہ ماتور دیا کا ہے تو ادھر کبیرہ صغیرہ کا فرق معصوم میں کرنا ہے محفوظ میں نہیں کرنا محفوظ سے گنا صغیرہ بھی واقع ہو سکتا ہے کبیرہ بھی واقع ہو سکتا ہے چھ فرق مکمل ہو گئے ایک فرق علی قاری رحمہ اللہ کے حوالے سے تحفت العلی میں ہے یہ قصیدہ شریف ہے قصیدہ بد الامالی امام سراج الدین اوشیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدے میں یہ قصیدہ ہے نظم شیروں میں اس پر شرح ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری اس پر ہاشیا ہے تحفت العالی لباد المحققین خدا جانے کون ہے تو اس تحفت العالی میں ملا علی قاری کی شرف الفقل الاکبر کے حوالے سے جو فرق لکھا ہے وہ سناتا ہوں اس فرق کو ملا علی قاری نے فرق دقیق کہا ہے کہ دونوں میں دقیق فرق ہے بہت باریک فرق اسمت کی تعریف کی آدم خل کی ومب فش شخص میں خدا پاک کا گناہ پیدا نہ کرنا یہ ہے اس اور حفظ کا معنی ملا علی قاری نے فرمایا فن خل میں لاکن حفظا نہیں اللہ تعالی کا بندے میں گناہ پیدا کرنا لیکن گناہ کرنے سے بندے کو محفوظ رکھنا یہ ملالی کاری فرما رہے ہیں کہ حفظ میں جو عصمت کا مقابل اولیاء کے لیے محفوظ لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں خدا تعالی کا گناہ پیدا کر دینا لیکن کرنے سے اس کو محفوظ رکھنا یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے نزدیک فرق دقیق تھا جو انہوں نے ظاہر کیا یہاں اب ظاہر بات ہے کہ خدا پاک نے ہمیں کچھ سمجھ دی ہے یا جس کو بھی سمجھ دی ہے وہ یہاں ضرور یہ اشکال اندر اعتراض محسوس کرے گا کہ عجیب بات ہے جب خدا نے بندے میں گناہ پیدا کرنا ہے تو بندہ محفوظ کیسے رہے گا خدا جس چیز کو پیدا کرے وہ موجود ہو جاتی ہے اس کا موجود ہونا یقینی ہوتا ہے تو پھر بندے کا نہ کرنا گناہ یہ کیسے ممکن ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری کی یہ جو بات ہے یہ فرق ہے جب, جب تک کوئی تعویل نہ کی جائے, جائے تو یہ قبول نہیں کیا جا سکتا تویل کیسی دی ہوگی کہ جب, جب انہوں نے فرمایا خلق و بندے دم میں بلدو گناہ بلدو پیدا بلدو کرنا تو یہاں پر ایک لفظ جو ہے نا وہ یہاں اضافہ کرنا پڑے گا زمب سے پہلے کہنا چاہیے خلق و سلاحی کہ بندے میں خدا پاک کا گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دینا لیکن اس کو محفوظ رکھنا اب بات ٹھیک ہے اب بالکل اعتراض اٹھ جاتا ہے لیکن پھر ایک اور اعتراض لوٹتا ہے وہ یہ کہ معصوم کے متعلق فرمایا اس میں گناہ پیدا نہ کرنا تو متقابل کی وجہ سے وہاں پر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ گناہ کی صلاحیت پیدا نہ کرنا جبکہ یہ اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے امام ابو منصور ماتری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشہور فرمان ہے لا تزیل ہے اسمت امتحان ختم نہیں کرتی کیا مطلب خدا پاک نے نبیوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کیوں اگر صلاحیت نہ ہو تو ان کو پھر بچنے پر ثواب کیسے ملے گا مثلا میرے ہاتھ کتاب ہے کتاب میں گنا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں جب نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب گناہ نہیں کر رہی تو کتاب کو ثواب ملے گا ملے گا امتحان ہے کائنات میں امتحان ہے نبیوں کا بھی امتحان ہے خدا پاک کی بارگاہ میں اس نے صلاحیت رکھی ہے ان میں گناہ کی لیکن اپنے فضل سے ان کو محفوظ رکھتا ہے جب وہ محفوظ رہتے ہیں تو پھر صلاح ملا علی قاری کی جو عبارت ہے وہ تو غلط مانت پھر دے رہی ہے وہ تو صلاحیت کی نفی ادھر صلاحیت کی نفی مانو گے ادھر صلاحیت کا اثبات کرو گے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ ساتواں فرق تھا بات سمجھ ساتواں فرق تھا ملا علی قاری رحمہ اللہ کا جس کو میں شامل کر سکتا تھا لیکن ان مضبوط اعتراضات کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دوں اس فرق کو چھوڑ دوں چھ فرق جو ہے وہ, وہ, وہ آپ کے پاس ہوگا جو میں حوالہ دینے لگا تھا امام کو شہری کے رسالے یہ فصل ہے فال یقون <معصومة> کیا ولی معصوم ہوتا ہے گنا سے تو آپ نے فرمایا وجوبی طور پر لازمی طور پر معصوم جیسا کہ امبیا کے حق میں کہا جاتا ہے تو فلاں نہیں ہوتا وہ ان حصلت۔ حاط او آفات او زللا تھولا جمتن غزال کافی وس پہ اور اگر محفوظ کے معنی میں لیا جائے معصوم تو کہ گناہوں پر اصرار نہیں کریں گے اسرار نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کم گناہ ان سے ہو گے لیکن اسرار نہیں ہوگا تو فرمایا اگر خصلات شر کوئی برے کام ان سے ہو جاتے ہیں ہو جاتی, جاتی, جاتی ہیں جاتی تو ان کے حق میں ممتنے نہیں جائے جائیں تو یہ ملتا ہے وہی لتاف اشارات کے ساتھ خدا پاک کی شان ہے بول کے پاس ایک جملہ چلتا ہے سبحان مل ولا ینسا پاک ہے وہ جو بھولتا نہیں پاک بھولنے سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے ہر طرح سے ہر طرح تقدس پاکی جو ہے نا تنظیم اور تسبیح وہ صرف ایک ذات کی جس کو اللہ ہے اب ایک شخص داتا علی ہجمیری کے شیخ ہیں اتنا بڑا بندہ پوری کائنات کے ولیوں کے پاس رسالہ کشہریت جو ہے نا تصوف کی عظیم <تصفح> ترین کتاب ہے پوری دنیا کے اولیاء عرب اجم سب لیکن اس کے باوجود بزوجود بزوجود بزوجود بزوجود بزوجود انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں عجیب لطیفہ آپ کو دکھاتا ہوں وہی لطائف الاشارات جس کو تفصیل القشہ کہتے ہیں ایک حوالہ تو میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ معفور سے تھوڑے گنا ہو جاتے لیکن وہ ان گناہوں پر اڑے نہیں رہتے اس طرح نہیں کرتے توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے خدا کی شان یہ چاند ستر پہلے آپ نے یہ لکھا اور چاند ستر بعد وہ کچھ لکھ دیا جو پہلے کے سراسر خلاف ہے کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر ولی ولی ہوتا ہی نہیں جب تک کہ تمام نکیوں کی اس کو توفیق نہ ہو اور ہر لگز سے پاک نہ ہو ولی ہو ہی نہیں سکتا پہلی بات کے خلاف ہے پہلے تو خود oh, لکھ رہے ہیں کہ ولی سے تھوڑا گناہ ہو جاتا ہے لیکن اسراف نہیں کرتا اب سمجھ آ اس وجہ سے بھائی کسی کو بھی اس طرح معصوم نہیں سمجھنا کہ بس اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی جتنا بڑے سے بڑا بندہ غلطی اس سے علماء کے پاس ایک جملہ چلتا ہے سب علماء اس پر متفق اللہ وقت یغلت کوئی بھی ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو پکی بات ہے نسان تو ہو جاتا ہے مشہور صحیح حدیث ہے کہ حضرت آدم السلام کے سامنے آپ کے اولاد ساری جو کمر تک آنے والی جیسے یہ زرد رنگ کی چھوٹی چومٹی نہیں ہوتی اس طرح سب کی روحیں نکال کر پاک رب العالمین نے آپ کے سامنے رکھ یعنی مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے. انسانی شکل میں یہ نہیں کہ چونٹی ہوئی شکل انسانی شکل میں چھوٹے چھوٹے ان کو انسانی شکل میں سب سامنے رکھ دی آپ نے ایک کو دیکھا بڑا حسین و جمیل بندہ نظر آیا یہ کون ہے اللہ پاک نے فرمایا یہ داود ہے تیری بیٹے داؤد علیہ السلام لینڈ کی کتنی زندگی ہے بتایا اتنی آپ نے فرمایا میری زندگی سے چالیس سال اس کو دے دے جب باب آدم علیہ اسلام کے پاس فرشتہ آیا وقت پر جان لینے کے لیے آپ نے فرمایا ہے میرے تو چالیس سال رہتے انہوں نے کہا حضرت اتنا بھول گئی اتنا جلدی آپ نے اپنے بیٹے داوت کو نہیں دیا تھا چالیس سال تو اس موقع پر حضور نے فرمایا باپ آدم بھولے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اسی وجہ سے ایک میں ایک مقولہ ہے اول انس اول ناس پہلا آدمی پہلا بھولنے والا سمجھ نہیں آئی بات اس طرح کی اب دیکھ ل تو ان کو ہو گیا یہ ہم کو بھی لگتا ہے وہ نبی تو ان کو لگ گیا لیکن یہاں پر ایک بات تھمبی کرتا ہوں جب اگلے کہتے ہیں کہ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو علیہ السلام صرف معصوم ہے یہاں پر جو کہا جاتا ہے نا یہ صرف ادب کے طور پر جاتا کہ تاکہ ادب میں وہ اگر برابری کرو گے اور استثناء, استثناء نہیں کرو گے تو بے ادبی ہو جائے گی لہٰذا امبیا کو باہر رکھا جاتا ہے ورنہ بابا آدم تو بھول رہے ہیں نشان تو آوار انسانی میں سے ہے یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو نبی ہو کوئی بھی خطا اجتہادی اسی وجہ سے خطا اشتہدی کو لاحق ہوتی ہے یہ پکی بات لیکن امام مالک کا قول مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی ہر بندے سے لغزش ہو جاتی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں سوائے صاحب دربار کے یعنی رسول اکرم مدینہ شریف میں رہتے تھے نا تو آپ کے انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سوائے ان کے ان کا یہ سوائے یہ فرمانا سیوا ان کے یہ ادب کے, کے طور پر تھا یہ پیوال جو ہے نا اس کو تو موقع مل گیا نا اپنی جہالت پر تو نظر نہ گئی اور سیاح گل مشہور ہے بھینس کو اپنی سیاہی نظر نہیں آتی دوسرے پر برس پڑا کہتا دیکھا بات سمجھنا دیکھا کتنا بڑا گستاخ ہے یہ خطائی ٹولا ان کو شرم نہیں آتی جب یہ فرق کرو گے محفوظ کا اور معصوم کا کہ ان سے بالکل نہیں ہوتا ان سے کبھی گنا ہوتا ہے تو پھر تو اہل بین سے گناہ کبھی ہوا ان کے نزدیک فلاں اتنے بڑے گا اردا اناس کو میں کہتا ہوں اردا اناس میں میں جیسے کہہ رہا ہوں بیچارے کو کہ وہ بیچارہ اس کا ایمان ہے اور علم اتنا ہے کہ کبھی کسی صحابی کو کافر کہنا شروع کر دیتا ہے کسی صحابی کو پوکنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جناب جی اگر کرونا آ جاتا ہے تو توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے کرونا لگ گیا اللہ بس کسی میں حضرت معاویہ کے خلاف جو بولتا رہا ہوں فلاں کے خلاف بولتا رہا ہوں بس میں اللہ سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اس کا حال ہے بالکل مکے کے قریشیوں والا یہ بھی قریشی نا مکے کے قریشیوں والا حال ہے اس کا وہ جب سمندر میں سفر کرتے تھے اور کشتی ڈوبنے کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہتے تھے اللہ تو یہ ساتھ کا کوئی نہیں جب باہر نکل آتے تھے کہتے تھے وہ بھی ہے یہ بھی ہے اس بچارے کا وہی ہے کرونا آگیا تو تو خدا نے پکڑ لیا تو بابا نہیں پکڑا تو فلاں صاحب کو بھوک رہا ہے فلاں کو بھوک رہا ہے یہ اس کا علمی حال ہے اس کا ایمان کا حال ہے عقیدے کا مومن بندہ اللہ وہ عقیدہ ایمان وہ مصیبت اور تکلیف کے ساتھ وابستہ نہیں رکھتا مومن پر چاہے تکلیف آئے پھر بھی ایمان میں رہتا ہے نہ آئے پھر بھی ایمان میں رہتا ہے اسی وجہ سے آپ علیہ السلام اسلام نہیں مومن کی مثال کھجور کے درخت کی دی کہ خزاں ہو یا بہار اس کے پتے نہیں چڑھتے فرمایا جو بھی حال ہو مومن اپنے ایمان اور دین سے نہیں ہلتا خیر وہ جو ہے نا اس کو میں کہتا ہوں میں نے شیخ یاہیا منیری کا بتا دیا یہ کون ہے میں نے یہی حوالہ بیائی ہی شیخ ابو القاسم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھا دیا اوروں کے پاس بھی یہ کلام موجود ہے مثلا نبراس کتاب ہے تفتر ذانی رحم اللہ کی شرح قائد پر حاشیہ امام عبد العزیز پر اس میں یہ لکھا ہے آل سنت کے نزدیک نبراس شرح مواقف کس کس کے کی پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک ہمارے متقلمین کے نزدیک عصمت کا معنی ہے عدم خلق العبد. بندے میں گناہ پیدا نہ کرنا فائلہ حیدر ذنب معصوم وہ ہوگا جس میں گناہ پیدا بالکل نہ کیا جائے وہ غیر من خلق منخونی قیمت مسافیہ بھی للمذنب ہے فرمایا غیر معصوم ہوگا جس میں گناہ پیدا کر دیا جائے تو جس میں گنا پیدا کیا جائے یہ ہوگا غیر معصوم تو وہ تو مساوی بن جائے گا مجرم کے گناہ کے, کے, کے بالکل تو یہ تمہاری تعریف ہے اور تعریف کے مطابق وہ نتیجہ آگے دے رہے ہیں مساوی ہے اب بات سمجھ میں ایک کو خطائی کہہ کر اس پر چڑھائی کرنا جن کے اصل حوالے ہیں ان کو امام ماننا یہ کوئی تک بنتا ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر بھائی گستاخی بیت کہنا ہے تو اس لاہوری فریق نے تو ایک حوالہ دیا چلو حوالے میں غلطی ہو گئی لیکن ہم نے تو ثابت کر دیا یہ جی بہت بڑے بزرگوں کی بات ہے تو پھر, پھر اس کو کہنا گستاخے بیت اور ابو القاسم کو شہری کو کہنا یہ تو بھائی بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے وہ امام تھے ان کی امامت میں کوئی شک نہیں ہے وہ گستاخ اہل بیت نہیں بنتے حالانکہ انہیں کی ہے شیخ شرف الدین یاحجاب منیری کو کہنا یہ تو بہت بڑے ولی تھے بھائی با کرامت ولی تھے تو بتو بتو بتو ان کو گستاخ نہ کہنا اور انہی کی بات آگے کوئی سنا دے وہ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ ہم نے یزید کے متعلق ادھر ادھر سے جو حوالے دیے امام غزالی کے دیئے سب کے دیے تو ہمیں کہتے ہیں یزیدی اور ان کو کہتے ہیں امام لخ لنت بھڑوے تمہیں شرم نہیں آتی بھائی جس بات बार کی وجہ سے ہم یزیدی ہیں تو ہم جن کی تقلید میں کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے یزیدی ہوں گے ابھی باب غزالی کو کہنا حجت الاسلام اور مسکین کو کہنا یزیدی یہ تو وہی کام ہے بھائی پنڈیوال کا فرض بنتا ہے پہلے ان اماموں پر فتوا لگائے جنہوں نے یہ تعریف کی ہے یہ فرق بیان کیا ہے سمجھ آئی گئے نہیں اب وہ بیچارہ <سلام> پنڈی ساری <سلام> اکٹھی کر لے ناچیر کے سامنے بولنے کی جرت تک نہیں ہوگی اس کو جرت منہ کھولنے کی جرت نہیں ہوگی جس طرح کہ کیونکہ میں نے تو اس کے پہلے جنازے نکالے ہوئے ہیں اس کی کتاب سے ایمان سے کہتا ہوں میں اس کی کتاب سے اتنا غلطیاں نکال چکا ہوں کہ اردو لکھی ہوئی اس کو وہ بھی سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر کس درجے کا شیخ ہے اس کو بولتے ہیں شیخ الجہلا کہ جس کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ سنیں میرا بیان ہے پورا اس کی کتاب کے رد میں میں نے کچھ بیان کیا اللہ اکبر او یہی حال اس ڈاکٹر کا ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے اس ڈاکٹر کا بھی یہی حال ہے ایمان سے کہتا ہوں اردو سمجھ نہیں آتی وہ کیا تم پر خدا کا غزب پڑا ہوا یہ کتاب ہے یہاں چھپی ہوئی اس کتاب کے جس کو تم لوگ ٹائٹل کہتے ہو نا ٹائٹل بولتے ہو نا ہم کہتے ہیں سرے ورق سرے ورق بھی لکھا ہوا تھا شیخ عبد العزیز محدود سے کی آخر میں کتاب ہے اس کے ساتھ بولا اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر نے کہ یہ حاشی شیخ ابد العزیز پر شیخ ابد العزیز کا حاشی یہ تو دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہم نے بھی نہیں دیکھا سنا تحقیق تو کریں ہو سکتا ہے اس کے ادارے میں پڑا ہو ہم تک نہ پہنچا ہم چلے گئے وہاں ماڈل انہوں نے وہی کتاب سامنے کہا میں نے تو کسی کو آگے بھیجا نا میں پیچھے رک گیا نا اس نے وہ کتاب وہی دیکھا وہ میں نے کہا ان کا خانہ خراب اس کو شیخ عبد العزیز کا حشیت سمجھ رہے یہ تو حواشی ملتقطہ ہیں اسی در سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا کسی نے جمع کر دی شیخ عبدالعزیز کی تو کتاب ہے چند ورک کے آخر میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے آخر میں لگی ہوئی ہے اور حضرت صاحب نے پڑھا نیچے ہاشیہوں نہیں کہا جن کو سر ورک لکھا ہوا نام بھی سمجھ نہ آئے یہ ممبر پر شیخ علیہ السلام بن کر بیٹھے ہوتے ہیں ش کسی بزرگ کی بات سے اختلاف کرنا اور ہے اور اس بزرگ کا گستاخ بننا یا اس کو گستاخ بنانا یہ اور ہے پہلے کی اجازت ہے دوسری کی نہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ محفوظ وہی ہوتا ہے بارا جس میں تھوڑا بہت گناہ پایا جائے اس قول کے ساتھ بنا اتفاق نہیں ہمارا کئی اولیاء ایسے ہوئے ہیں کہ مخلوق کی نظر میں ان سے کوئی گنا نہیں ہوا مشہور باتیں لکھی کہ داتا علی ہجمری کی بارگاہ میں شخص رہا اس نے کی حضور اتنا عرصہ رہا ہوں کرامت نہیں دیکھی فرمایا کوئی کام میرا شرح کے خلاف دیکھا ہے یہ اب پکی بات اور پھر جو جوتے کرام حسنین کریمین مولا علی سرکار اور سیدا پاب ان کا تو شان برا اور بڑا ہے وہاں پر گنا کا سوچ ملے گا تو یہ کہنا کہ محفوظ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی گنا ہو چاہے تھوڑا یہ صحیح نہیں ہے چاہے کسی بڑے بندے نے بات لکھی حق یہ ہے کہ فرق وہی ہے جو علماء نے لکھا اور میں نے کہا یہ زیادہ علماء کے پاس چلتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس سے شران ممکن نہیں ہوتا برا اور جو محفوظ ہوتا ہے شران اس سے ممکن ہوتا ہے چاہے ہو یا نہ ہو اب جن سے نہیں ہوا وہ بھی آ گئے جن سے ہوا لیکن فوراً توبہ کر لی پھر گیا یہاں <متحد> پر <متحد> <متحد> حضور سے جتنا شیخ الاسلام زکری انصاری رضی اللہ تعالی اعلی ان ہو بارت دینا چاہتا ہوں یہ نہ سمجھنا کسی ولی سے ہو یہ عام جو اشکال اٹھتا ہے اس کا یہ جواب ہے اور بہترین جواب یہ نہ سمجھنا کسی ولی سے گناہ ہو گیا انہوں نے توبہ کر لی تو محفوظ نہ رہے محفوظ نہ رہے کیونکہ محفوظ تو وہ تھا جس بالکل گناہ نہ ہو گنا نہ یہ محفوظ نہیں تھا محفوظ یہ تھا کہ جس سے گنا ہونا ممکن ہو چاہے ہو یا نہ ہو سمجھ نہیں آ یہاں پر شیخ زکری رضی اللہ تعالی ان جو لکھ رہے ہیں وہ زبردست بات ہے کہ ولی سے گنا ہو لیکن فوراً توبہ کرے اسرار نہ کرے گنا پر توبہ تو پھر بھی وہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ اللہ دینا قریب قریب سے جو توبہ کر لیتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے محفوظ ہونے کی علامت ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ،, اللہ رسالہ قشریہ کی شرح میں آپ فرماتے ہیں ون تنہو ما یوز مائز و لہو و تابا میرہ نبی سے تو بالکل نہیں ہوگا ولی سے ہوگا اگر تو وہ فوراً کر لے گا اور یہ ان کا توبہ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ہے لہذا گناہ ولی کرے اور توبہ کر لے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو اللہ نے محفوظ نہیں بنایا نہیں محفوظ ہی بنایا اللہ محفوظ نہ ہوتا تو توبہ کی توفیق نہ ہوتی اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا اطيب منظم کو مللا زمبرہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ کہ توبہ شراط کے ساتھ اللہ اکبر توبہ کی شراط میں سے ایک شرط ہے بہت بڑی کیا کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کا خیال بھی نہ آئے اگر اس کو خیال آتا ہے تو توبہ نہ کسا. توبہ بھی نہیں یہ مختصر تبصرہ نہ چیز نہیں فریق ان پر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا خاموشی کرنا فرض بنتا ہے یہ اپنی تاک ڈبنی اور اپنا علم دکھانے اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نہ ہی بولیں تو اچھا ہے ہاں جی اگر سے بد بخت قوم ہے ہماری کوئی باز نہیں آئے گی نہیں سمجھ لگی لیکن حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کا مبلغ علم یہ بتاتا ہے کہ یہ بچارے یہ اہلیت رکھتے ہی نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت آئے ابھی ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنی ہدایت مکمل کریں کرے سکولی دور ہے آپ کو پتہ ہے چار جماعتیں پڑھتا ہے الٹی سیدھی اردو آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اب زمانہ سارا بےمان کافر ہو گیا اب میں اگر یہ پوچھڑ یعنی دم نہیں پکڑیں گے تو سارے برباد ہو گئے یہ ہر ایک یہاں پر ہر ایک کا نظریہ یہی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ دین صحابہ کرام تاب وہ سمجھتے تھے بھئی ہمارے پاس کوئی نہ آئے یہ دوسروں سے جا کر مسئلہ پوچھو تاکہ یہ بار اور وزن ہم پر نہ پڑے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے دوسرا جانے خدا جانے میں نہیں اس کے آگے لیکن آج کل ہر ایک کو ہرس ہے بڑوے کو کہ میں ہی آگیا ہوں جس ملعون کو دیکھتے ہو چار حرف آ جاتے ہیں اردو کے وہ سمجھتے ہیں وہ جیل میں تھا فلانے کی طرح فلان لاخ لانت ہے تم لوگوں پر تمہیں شرم نہیں آتی کچھ تو سوچ اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے جب تم خود نہیں جانتے علم نہیں رکھتے تو فکلوہو الہ ہی۔ پھر جو اس کو جاننے والا ہے اس کے سپرد کرو اور خود مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو یو کو. میرے حضرت صاحب مجھے فرماتے تھے کیا مبارک ہدایت ہے فرمایا جب تک اندر کہے میں بولوں نہ بولوں جب اندر کہے میں نہ بولوں اس وقت بولوں جب اندر کہتا ہے بولنے کا اب تو نفس کے لیے بولے گا جب اندر کہتا ہے نہ بولنے کا اب تو خدا کے لیے بولے گا یہ دیکھو تو صحیح کیا جملہ ہے پیروں کو بغیرتوں کو تو ایسی باتوں کی ہوا نہیں لگ جائے وہ بے وقوفوں کا ٹولا خود راہبر تلاش کرو لیکن راہبر کون ہوتا ہے جس کو دیکھو تو تیرے تمہارے جیسا اس کو راہبر نہ سمجھے اس کو سمجھے یہ کیا ہوگا بےچارا یہ تو کسی کام کا نہیں ہے یہ تو وہ اللہ تعالی نے وہی وہ اپنا جوہر رکھا ہوتا جن کو جو سمجھتے ہیں یہ بیچارے کیا جانتے ہیں وہی سب کچھ جانتے ہوتے ہیں اپنے کلام سے ولی پہچانا جاتا ہے دیکھو ایک جملہ دیا اس سے کیا, کیا ہدایت ہے عظیم جب تک اندر بولنے کا کہتا ہے نہ بولو اور جب کہتا ہے نہ بولو بولنے سے روک رہا ہے اندر اب بولو کیوں اب تیرا بولنا خدا کے حکم کے تابع ہوگا خدا کے مقصد کے لیے ہوگا اب اخلاص پیدا ہوگا اللہ حجلہ شان و ہدایت بتاتا ہوں